اعوذ باللہ من بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للّہ رب المین الرحمن الرحیم و والسلام على علی سید المبیا ابالمرسلین امام المتقین خواتم نبین سید نا و مولانا محمد علیہ و اصحابی اجمعین الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہمیں ایک دفعہ پھر ماہ رمضان جو ہے اس کی نعمت جو ہے وہ حاصل ہوئی اور یہ ایک ایسا مہینہ ہے کہ جس کے اندر ہماری عبادات کا صلاح کئی گنا بڑھ جاتا اس کے فضائل میں اول تو یہی کہہ دینا بالکل کافی ہے کہ یہ فرائض میں شامل ہے اور قرب الٰہی کے لیے ایک حدیث مبارکہ کے مطابق سب سے زیادہ جو قابل بھروسہ اور تیز اور چھوٹا راستہ ہے وہ فرائض و واجبہ اس کے بعد نوافل کی بات آتی ہے تو یہ جو مہینہ ہے اس میں ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم اپنی زندگی کو صرف اس ایک مہینے کے لیے نہیں بلکہ اس مہینے میں جو بھی معاملات ہم شروع کریں ان کو کسی طرح اپنی زندگی کا حصہ بنائیں ہر وقت اپنی زبان کو ذکر الٰہی سے تر رکھنا ایک انتہائی آسان کام ہے یہ قطع کسی بھی طرح سے کوئی مشکل معاملہ نہیں ہے اور رمضان ایک ایسا مہینہ ہے جس کے اندر خود بخود ہر مسلمان چاہے وہ بہت زیادہ پریکٹسنگ مسلم نہ ہو بہت زیادہ فعال نہ ہو وہ بھی اس کے اندر جو ہے اس مہینے کے اندر پوری طرح سے اپنے آپ کو گم کر لیتا ہے ہم نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا جو نماز کی پابندی بھی نہیں کرتے لیکن جب ماہ رمضان آتا ہے تو روزے رکھنے میں نماز پڑھنے میں تراوی پڑھنے میں ایسے جوش و خروش کا مظاہرہ کرتے ہیں کہ انسان حیران رہ جاتا بس ان بھائیوں سے درخواست اور ان بہنوں سے درخواست صرف اور صرف یہی ہے کہ جو معاملات جس طرح سے اس ماہ رمضان میں شروع کریں ان کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں نماز کی پابندی جب ہو جاتی ہے ایک مہینہ اس کے بعد اس کو جاری رکھا جائے اسی طرح رمضان میں روزوں کی پابندی چونکہ ہو گئی تو بعد میں بھی جو نفلی روزے ممکن ہیں ان کو رکھا جائے اور ان کو جب رکھا جائے تو نیت یہ رکھی جائے اگر کوئی ہمیں یاد ہے کہ ہمارے کچھ روزے قضا تھے تو نیت نفلی ہی نہ رکھی جائے بلکہ نیت ان قضا کو پورا کرنے کی رکھی جائے اور سنت کے حوالے سے اگر بات کریں تو ہم آپ سب جانتے ہیں ہم نے پہلے دو سال پچھلے دو سال رمضان شریف کے حوالے سے فضائل میں یہ ساری گفتگو کر رکھی ہے مقصد صرف یہ ہے کہ دوبارہ ذہن نشین ہو جائے بات اور وہ یہ کہ یہاں پر جتنے بھی نفلی روزے ہیں اس میں وہ روزے جو سنت ہیں ان پہ اگر توجہ کی جائے تو اللہ اللہ کیا بات ہے نفلی روزے بھی ہو گئے اور سنت بھی پوری ہو گئی اور وہ سنت کے اندر سب سے پہلے تو ہر ہفتہ پیر والے دن اور جمعرات والے دن کا روزہ رکھنا ہر ہفتے کا یہ سنت ہے اس کے علاوہ ہر مہینے ایام بیت جو درمیان کی تین ایام ہیں تیرہ چودہ پندرہ طالباً یہی ہیں تو یہ جو تیرہ چودہ پندرہ ہیں ان کا ہر مہینے روزہ رکھنا یہ بھی سنت ہے اس کے علاوہ اور بہت سے ایسے موقع آتے ہیں جیسے جس کے در صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سے ثابت ہے کہ وہ ان دنوں میں ان ایام میں روزے رکھنا پسند کرتے تھے یا وہ باقاعدہ سنت کی حیثیت رکھتے ہیں ایسے اور کئی ایام ہیں پھر جیسے جیسے وہ جو بھی ماں ہیں اور جو ایام ہیں آتے جائیں گے ہم آپ کو انشاءاللہ یاد کرواتے جائیں گے کہ یہ وہ روزے ہیں جن کو سنت سے جو ثابت ہیں یا افعال صحابہ میں ہیں رضوان اللہ تعالیٰ اور ان کے مطابق اگر زندگی کو ڈھالنے کی کوشش کی جائے تو معاملات بہت آسان ہو سکتے ہیں پھر ہم کئی بار ایک بات ارض کر چکے ہیں کہ قرب الہی کا آسان ترین جو راستہ ہے جس کے اندر مشقت نہ ہو وہ یہ ہے کہ انسان فرائض و واجبات کی پورے خلوص کے ساتھ کوشش جاری رکھے اگر کوئی تھوڑی بہت کوتای ہو جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے رجوع کرے اور توبہ استغفار کرے اللہ رحیم ہے اللہ کریم ہے اللہ غفار ہے اللہ ستار ہے وہ ہمیں انشاءاللہ اللہ معاف کر دے گا اور ان کو کو پورا کرنے کی کوشش کی جائے ایک مثال ہم آپ کو دیتے ہیں ہمارے ہاں اکثر ابھی کچھ وقت سے یہ بات ہونے لگی ہے اتفاق سے ابھی کل ہی یونیورسٹی میں ایک کلاس کے بعد ایک بچے نے ہم سے یہ سوال کیا تھا اور سوال یہ تھا کہ فرض تو صرف دوپہر کو چار ہیں یہ پہلے کی سنت موقعہ بعد کی موقع نوافل غیر موقعہ ان کو پڑھنا کیا ضروری ہے اب اس میں زیادہ بحث میں پڑا تو جا سکتا ہے بڑے دلائل دیے جا سکتے ہیں بڑی حدیثیں سنائی جا سکتی ہیں لیکن سب سے آسان اور سیدھی جو بات ہے وہ ایک ہے وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان مبارک کے مطابق جب ہماری فرائض کے اندر کوتاہیاں ہوتی ہیں تو ان کوتاہیوں کو پورا روز قیامت جو کیا جائے گا وہ ہمارے غیر فرائض جو عبادات ہیں نوافل ہیں ان سے کیا جائے اگر آپ اس بحث میں نہ بھی پڑھیں کہ کیا ان کو پڑھنا ضروری ہے کیا پڑھنا ضروری ہے کس نے موقعہ لازم کہا کس نے موقعہ غیر لازم کہا اتنا تو کم از کم مان لیں کہ ان کو پڑھنے سے یہ امکان قوی ہو جاتا ہے کہ ہمارے فرائض کی ادائیگی کی جو کمزوری ہے کم از کم اس کمزوری کے بدلے اللہ ان کو لے کر پورا کر دے گا اب جو دلائل میں پڑھ کے اور بحث میں پڑھ کر اس چکر میں پڑ جائے کہ جناب فرض تو صرف چار ہیں یہ باقی پڑھنے کی کیا ضرورت ہے افسوس اور دکھ کا مقام تو یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو باقاعدہ پڑھنے والوں کو منع کرتے ہیں اور روکتے ہیں ہمارے ایک عزیز اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے روحانی بڑے بلند مقام پر فائز تھے انتقال ہو گیا اور بڑی جوانی میں انتقال ہو گیا ان کا اللہ تعالیٰ ان کے درجات مزید بلند فرمائے اور روحانی مقامات کی ان کے اور ان کے تصرفات کی جو ہے وہ اس پہ ہمیں کوئی شبہ نہیں ہے اور بے تحاشا لوگوں نے ان کو وسال مبارک کے بعد بھی بڑے اچھے حال میں دیکھا انہوں نے ایک دفعہ نماز کے بعد جو ہے وہ ہم سے پوچھا ہمیں کہا کہ جناب اس طرح سے یونیورسٹی میں میں نماز کے کمرے سے نماز پڑھ کے باہر نکل رہا تھا تو ایک بچے نے مجھ سے باقاعدہ کہا ہے کہ یہ باقی نماز آپ کیوں پڑھ رہے ہیں اس کو پڑھنے کی ضرورت نہیں استغفر اللہ ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ جناب آپ نہیں پڑھنا چاہتے تو آپ کی مرضی ہے آپ جانے رب جانے ہمارا مشورہ اور ہماری رائے یہی ہے کہ نہ صرف موقعہ پڑھیں بلکہ غیر موقع بھی پڑھیں بلکہ نوافل بھی پڑھیں بلکہ اس کے علاوہ بھی نوافل پڑھیں کیونکہ ہماری جتنی کوتاہیاں ہیں ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو یقین کے ساتھ یہ بات کر سکتے ہیں کہ ہمارے فرائض جو ہیں وہ بالکل کامل ہیں گو کہ ہمارا ایمان ہے کہ اولیاء اللہ علیہم الرحمہ کے فرائض جو ہیں وہ کامل ہوتے ہیں یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے لیکن یہ جملہ تو ہمارے اولیاء نے بھی کو بھی کہا کہ ہمارے فرائض جو ہیں وہ کامل ہیں اور انہوں نے بھی نہ صرف یہ کہ موقع پڑھی غیر موقع پڑھی نوافل پڑھے بلکہ انہوں نے وہ نوافل بھی پڑھے جو کہ کسی بھی طرح سے ہم پر لازم نہیں تھے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو ضروری جانا اطاعت تو ہے ہی ہے اتباع کو ضروری جانا انہوں نے یہ دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو عبادت کرتے تھے انہوں نے کہا ہمیں بھی عبادت کرنی چاہیے یہ ٹھیک ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے کچھ نیند پوری کر کے اٹھتے تھے کیونکہ پہلے جب وہ مسلسل انہوں نے عبادت کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو منع فرما دیا اور کہا کہ کچھ پہلے آرام کیا کریں ہم آپ اس بات سے واقف ہیں اس پہ قرآن مجید میں آیات جو ہیں وہ موجود ہیں تو اولیاء اللہ جو ہیں علیہم الرحمہ انہوں نے بھی یہی کیا کہ رات کو کچھ تھوڑا سا آرام کیا اور اس کے بعد اٹھ کے کثرت کے ساتھ عبادت کی کبھی قرآن مجید کی تلاوت کی کبھی نوافل کی کسرت کی اب جو شخص اور خالی اولیا کیا آپ صحابہ کی بات کیجئے صحابہ رام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی بات کیجئے کتنے ایسے صحابہ اور صحابیات آپ کو ملیں گے جن کے بارے میں کبھی نہ کبھی کسی وقت حزرکم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دے رکھی یہ میرے بیٹے کیا آپ نے نہیں فرمایا کہ یہ میرے بیٹے جنت میں جوانوں کے سردار ہوں گے تو گارنٹی مل گئی کیا اپنی صاحب زادی رضی اللہ تعالی انہ کے بارے میں نہیں کہا کہ یہ خواتین کی سردار ہوگی گارنٹی مل گئی کیا حضرت علی رضی اللہ انہوں کے بارے میں یا جو ہم جانتے ہیں کہ آشرا مبشرہ ہیں ان کے بارے میں حضور اکم صلی اللہ علیہ وسلم نے گارنٹی دے دی لیکن اس کے باوجود انہوں نے اپنی زندگی کو اللہ کے ذکر سے تر رکھا نوافل سے تر رکھا فرائض و واجبات سے تر رکھا اور ہر قسم کے معاملات سے تر رکھا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہاں تک فرما دیا کہ آج کے بعد جو مرضی کر دو تمہیں معافی ہے لیکن آپ نے کیا کیا آپ کی تو شہادت بھی قرت پڑھتے ہوئے ہوئی یہ بڑا اہم نکتا ہے کہ کسی کو کسی بھی موقع پر عبادت سے روکنا یہ انتہائی گنا ہے انتہائی زیادتی ہے انتہائی ظلم ہے یہ ہاں اگر کوئی ایسی ساتھ ہے کوئی ایسا دن ہے کوئی ایسا موقع ہے جس پہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ منع کیا ہو تو پھر ہمیں منع کرنا چاہیے ورنہ اتباع کا تقاضا یہ ہے کہ آپ نے جو پسند کیا چاہے وہ ہم پہ لازم نہیں کیا ہمیں وہ بھی کرنا چاہیے آپ نے جو خود کیا لیکن امت کو نہیں کہا ہمیں وہ بھی کرنا چاہیے اس کے علاوہ بہت سے معاملات میں ہم کو تاہی کرتے ہیں رمضان شریف آ رہا ہے تراوی کا سلسلہ شروع ہوگا ایک چیز بڑی اہم ہے سمجھنے والی پڑھنے والوں کے لیے بھی پڑھانے والوں کے لیے بھی دیکھیں کچھ چیزیں فقہی فیصلے ہیں آپ ان سے اختلاف کر سکتے ہیں اگر آپ کا اس فک سے تعلق نہیں ہے اور کسی اور فکر کے مطابق آپ فیصلے کرتے ہیں اور فک کیا ہے اس کا بڑا مختصر سا ہم نے پچھلی ہی نشست میں اگر ہمیں صحیح یاد ہے تو تذکرہ کیا تھا کہ فک کیا ہے اور ہم نے تذکرہ کیا تھا ہمارے فکاہا کے فیصلوں میں جو فرق ہے وہ کیوں ہے اس کا ہلکا سا ہم نے ایک جو نمونہ جو ہے وہ پیش کیا تھا دو دن مثالیں دے کر بہت سی روایات بہت سی حدیث ایسی ہیں ایک فقی نے تسلیم کی ایک فقیر نے تسلیم نہیں کی جس نے تسلیم کی اس کے پاس اپنے دلائل اور ثبوت ہیں جس نے تسلیم کی اس کے پاس اپنے دلائل اور ثبوت ہیں اسی لیے ہم نے کہا کہ یا تو اتنا علم حاصل کر لیا جائے اور پھر بحث کی جائے یا پھر خاموشی سے کسی صاحب علم کی تحقیق پر بھروسہ کر لیا جائے یہی دو باتیں ہو سکتی ہیں بغیر علم کے اپنی مرضی کرنا جو ہے یہ خوفناک معاملہ ہے اس میں شدید گمراہی کا خدشہ ہے اس میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ ہم رحمت اللہ علیہ اس لیے کہہ رہے ہیں ہمارے کچھ علماء ایسے ہیں جو ان کے بارے میں کچھ غلط قسم کی باتیں کرتے ہیں وہ غلط فہمی کا شکار ہیں اصل میں معاملہ یہ ہے کہ بے تحاشا ہمارے ایسے آئمہ موجود ہیں جن کے ساتھ تحریریں اور کتابیں منظ منصوب ہو گئی ہیں. ہمیں یاد ہے ایک اللہ کے ولی گزرے ہیں رحمت اللہ علیہ ان کے ساتھ نو سو سے زیادہ کتابیں منسوب ہیں جبکہ مستند روایات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے لکھی صرف تین سو اور کچھ تھی تو اگر تین سو اور کچھ انہوں نے لکھی ہیں اور نو سو اور کچھ منسوب ہو گئی ہیں تو اس کا مطلب چھ سو سے زیادہ کتب ایسی ہیں جو ان کے ساتھ لگا دی گئی ہیں اب ظاہر ہے جس کی نظر سے وہ کتاب گزرے گی جس کے اندر کوئی گمراہ کن بات ہے اور وہ ان سے منسوب ہوگی تو ظاہر ہے وہ تو غلط فہمی میں پڑے گا ہی بشرطے کہ وہ صاحب علم ہو اور اس کو اندازہ ہو کہ یہ تحریر ان کی نہیں اور پتہ چل جاتا ہے ایسی بات نہیں ہے پتہ چل جاتا ہے کئی ایسی کتب ہیں جس کے اندر آپ پڑھنا شروع کرتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اسلوب بیان ایک دم بہت زیادہ بدل گیا ہے تو وہاں پہ شک کرنا چاہیے کہ کیا اس تبدیلی سے پہلے والی تحریر ان کی ہے یا بعد والی تحریر ان کی ہے کئی بار تحریر میں براہ راست شریعت سے ٹکراؤ والی تح... باتیں آ جاتی ہیں فوراً ہمیں سوچنا چاہیے کہ ایک ایسا صاحب علم شریعت کے خلاف بات کر کیسے سکتا ہے اور چونکہ ہمارا ایمان ہے کہ وہ نہیں کر سکتا ہے تو ہمیں حسن زن رکھنا چاہیے اور اچھا گمان رکھنا چاہیے اور کہنا چاہیے کہ ہم نہیں مانتے کہ وہ یہ بات کہہ سکتے تھے یا اگر انہوں نے کہی ہے تو اس کا کوئی ایسا سیاق و سباق ہے جو ہم جس سے ہم واقف نہیں ہیں اس کا کوئی پس منظر ہے جس سے ہم واقف نہیں ہیں کئی تحریریں ایسی ہوتی ہیں جو پس منظر کے ساتھ کچھ اور مطلب دیتی ہیں اور بغیر پس منظر کے کچھ اور مطلب دیتی ہیں پھر کئی بار ایک ہی لفظ کے بے تحشا معنی ہوتے ہیں ہم غلطی سے ایک معنی لے کر تو خم میں ہاتھ میں لٹ اٹھا لیتے ہیں اور کئی بار دوسرا معنی لگایا جائے تو وہی بات جو ہے وہ بالکل ٹھیک لگنے لگتی اس لیے علم کا ہونا ضروری ہے بات کرنے سے پہلے اور تحقیق کا بڑا ضروری ہے بات کرنے سے پہلے تو اب اس میں نقطہ جو سمجھیں ہے وہ یہ ہے کہ تراوی کے معاملے میں ایک بات تو ایسی ہے جس پہ کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے کوئی اختلاف رائے نہیں ہے تمام فکہ تمام آئمہ تمام مکاتب فکر اس بات کو مانتے ہیں کہ قرآن مجید کو ترتیل کے ساتھ پڑھنا چاہیے جو کہ قرآن کا اپنا بھی حکم ہے اور ایسے ہمارے حضرات دوسرا نقطہ یہ ہے کہ ہم تراوی میں قرآن مجید مکمل کرتے ہیں الحمدللہ بہت اچھی بات ہے کرنا چاہیے لیکن بہرحال قرآن مجید مکمل کرنا فرائض اور واجبات میں شامل نہیں ہے اس پہ آپ کسی بھی عالم سے باقاعدہ ہی چھوٹے موٹے لوگوں سے نہیں کو مستند کسی عالم سے پتہ کیجئے وہ بھی یہی کہے گا آپ کو کہ ہاں جی پورا قرآن کرنا اچھی بات ہے مستحب ہے باعث ثواب ہے اس کے فیوز و برکات بہت زیادہ ہیں لیکن یہ فرض یا واجب کے درجے کی بات نہیں ہے یہ بات کیوں کہہ رہے ہیں ذرا اس کو سمجھیں آپ اگر آپ قرآن مجید پورا پڑھنا چاہتے ہیں تراوی کے اندر اور فرض کریں کہ آپ پچیس ایام میں اس کو پورا پڑھنا چاہتے ہیں یا عام طور پہ ہمارے ہاں ستائیس ایام میں پورا پڑھا جاتا ہے تو اگر آپ ستائیس ایام میں پورا پڑھنا چاہتے ہیں تو ترتیل کے ساتھ اگر آپ پڑھیں گے تو جناب بیس تراوی ایک گھنٹے میں ختم نہیں ہو سکتی یہ جو ہمارا نکتا ہے ہم اکثر سنتے ہیں وہ یونیورسٹی میں بھی بچوں کو سنتے ہیں کہ جناب فلاں مسجد چلتے ہیں وہ تو ایک گھنٹے میں فارغ کر دیتا ہے ترتیل کے ساتھ قرآن مجید پڑھیں ایک گھنٹے میں تراوی نہیں پڑھی جا سکتی ایک مثال ہم نے دی ہے بلکہ الٹا اگر ترتیل نہ ہو تو آپ کو وہاں تراوی نہیں پڑھنی چاہیے تراوی وہاں پڑھیں جہاں پہ قرآن مجید ترتیل کے ساتھ پڑھا جاتا ہے قرآن مجید کتنا تیز پڑھا جا سکتا ہے قرآن حضرات جو قاری حضرات ہیں جو ہمارے علماء تجوید اور مخارج اور ان چیزوں کے ساتھ سیکھتے ہیں ان کو اس بات کا پتا ہے لیکن کبھی کبھی بہرحال انسان ہے بندہ بشر ہے جس جگہ گیا کسی جگہ اس کو کہا گیا کہ بھی اس رمضان مبارک کے اندر آپ نے جو ہے وہ مسلح کرنا ہے اور وہ مسلح میں جن لوگوں نے انتظام کیا ان کا پریشر اتنا تھا کہ وہ ترتیل سے باہر نکل کے پڑھا گئے انہوں نے غلط کیا اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بشری کمزوری اور بشری کوتا ہی ہے بہتر ہوتا کہ وہ انکار کر دیتے کہ جناب ہم ایسی تراوی نہیں پڑھاتے زیادہ مناسب یہی تھا لیکن یہ بڑا ضروری ہے قرآن مجید جس طرح اللہ نے حکم دیا ہے دیکھیں ایک خاص رفتار سے زیادہ اگر تیز ہم قرآن مجید کو پڑھنے لگیں تو آپ کبھی غور کیجئے ایسی معاملات میں کہ حروف اور الفاظ واضح نہیں رہتے تو جب حروف اور الفاظ کیونکہ مخارج کا ایک نظام ہے عربی زبان کے اندر عین کہاں سے نکلنا ہے ہا کہاں سے نکلنا ہے ہا کہاں سے نکلنا ہے تا کیسے نکلنا ہے تا کیسے نکلنا ہے یہ سارے معاملات ماشاءاللہ اللہ علامہ صاحب بھی اور قاری صاحب بھی بیٹھے ہیں بڑی اچھی طرح سمجھتے ہیں ہم سے زیادہ بہتر سمجھتے ہیں ان سب باتوں کا کی بڑی اہمیت ہے یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم خیال کریں کہ ہم صرف اس لیے وہاں نہ جائیں کہ جناب وہاں ایک گھنٹے میں فارغ ہو جائے گا اور اگر وہ گھنٹے میں فارغ ہونے والا آپ کے گھر کے ساتھ ہے لیکن جو صحیح پڑ رہا ہے وہ گھر سے تھوڑا دور ہے تو یہ زیادہ بہتر ہے حالانکہ عام طور پہ قریب کی مسجد کا حق زیادہ ہوتا ہے شرعی طور پہ جو آپ کی قریبی مسجد ہے اس کا حق زیادہ ہوتا ہے لیکن اگر ایسا معاملہ ہو تو بہتر ہے کہ قریب ولی میں نہ جائیں اور دور والی میں چلے جائیں اور اگر بہت زیادہ آپ کو مسئلہ ہی ہے کہ نہیں جناب ہم نے تو جلدی ہی کرنی ہے تو پھر مہربانی کریں پھر قرآن پورا کرنے کی ضد سے ہٹ جائیں پھر آپ تھوڑا پڑھ لیں اگر آپ کو وقت زیادہ پیارا ہے اور قرآن کم پیارا ہے ہم تو صاف کہہ رہے ہیں اس کا مطلب کیا ہے آپ کو وقت زیادہ پیارا ہے قرآن کم پیارا ہے تو چلو پھر بھی ثواب تو انشاءاللہ ہوگا کیوں نہیں ہوگا اللہ کا کلام ہے آپ جیسے بھی پڑھیں گے انشاءاللہ ثواب آپ کو حاصل ہوگا اور رمضان شریف کے اندر تو جب آپ پڑھتے ہیں تو اس کا ثواب کئی گنا زیادہ ہے اور پھر جب تراوی میں پڑھتے ہیں تو ثواب اور بھی کئی گنا زیادہ ہے اور اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ جو لوگ پورا پڑھتے ہیں اور صحیح ترتیل کے ساتھ پڑھتے ہیں اگر ہم ان کی بات کریں تو وہ تو جو ثواب لے جاتے ہیں وہ تو بے بہا ثواب لے جاتے ہیں تو اس لیے اور پھر ظاہر ہے پھر اعتکاب شریف آئے گا ان اب اعتکاب شریف میں بھی ہمارے یہاں بہت سی عجیب عجیب چیزیں چل رہی ہیں ہم نے خود دیکھے ایسے ہمارے کئی دوست صحباب نے ہم سے شیئر کیا کہ جناب ہم اعتکاف ہمارے کئی شاگردوں نے بتایا یونیورسٹی میں کہ سر میں اعتکاف میں بیٹھا تھا اور وہ وہاں پہ تو موبائل چل رہے تھے اور موبائلوں پہ کلپس چل رہے تھے اور ہسی مذاق ہو رہا تھا اور لطیفے چل رہے تھے اور ایسا اعتکاف تو پھر بظاہر نہیں معلوم ہوتا کہ کوئی سبب اس میں موجود ہے کہ اس کی قبولیت کو اس کو شرف حاصل ہو پھر بھی وہی بات ہے کہ اللہ بہتر جانتا ہے ہم ہم اس معاملے میں کوئی بات کرنے والے نہیں تو یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم ہر معاملے کو بہت اچھے طریقے سے تیار کر کے تیاری کے ساتھ سوچ سمجھ کر کریں اسی طرح جو حضرات تراوی کے لیے تشریف لاتے ہیں آپ کو ایک فک نقطہ عرض کر دیں چونکہ پاکستان میں زیادہ اکثریت جو ہے وہ احناف کی ہے حنفی فقہ کے ماننے والے اور اس کے مطابق چلنے والوں کی ہے تو حنفی نقطۂ نظر سے اگر کوئی تراوی پڑھانے والا اس لالچ میں پڑھائے گا کہ مجھے اس کے بعد سلا ملے گا مجھے کچھ اتنے ہزار روپے ملیں گے ہاتھ میں کوئی جوڑا ملے گا اگر یہ اس کی نیت میں شامل ہے تو اس کی تراوی نہیں ہوگی اگر آپ کو شک ہے پھر بھی بات کسی مستند مفتی سے پوچھیے کہ جناب فقی فیصلہ بتائیں آپ اپنی رائنا بتائیں فقی فیصلہ کیا ہے فقی فیصلہ یہی ہے کہ جو شخص اس لالچ کے ساتھ جو ہے وہ تراوی پڑاتا تراوی کوئی نہیں ہوتی اور اسی طرح جو کسی کو بلاتا اس نیت کے ساتھ ہے کہ ہم اس کی باقاعدہ قیمت ادا کریں گے اس کی بھی تراوی نہیں ہوتی ہاں خالص نیت سے ایک بندہ آئے آپ اس کو اس کی پیرت کی وجہ سے اور حفظ کی وجہ سے اس کو بلائیں باقاعدہ اس کی قیمت نہ لگائیں بعد میں بے شک اس کی خدمت کرتے ہیں اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے بات خدمت کرنے میں نہیں ہے وہ حرام نہیں ہے اس سے تراوی کو نقصان نہیں ہوتا بات طے کرنے میں ہے اور یہ سمجھ رکھنے میں ہے کہ مجھے پیسے ملیں گے یہ بڑا ضروری ہے اس بات کو سمجھ لیں چھوٹی چھوٹی باتوں کو آپ تراوی ایسی جگہ پڑھیں جہاں قرآن مجید ترتیل کے ساتھ پڑھا جا رہا ہو بھلے پورا نہ ہو پورا ہو تو الحمدللہ بہت اچھی بات ہے کیوں نہیں پچیس دن میں اور یہ جو ہمارے ہاں ریت چلی ہے نا کہ جی اب ہم تین دن میں قرآن پورا کریں گے ہم پانچ دن میں قرآن پورا کریں گے جناب حدیث مبارکہ کے اندر ایسی باتیں موجود ہیں پانچ دن سے کم اور ایک حدیث میں تین دن سے کم پورے دن کی بات ہو رہی ہے تراوی کی بیس رکت کی بات نہیں ہو رہی ہے چوبیس گھنٹے کے اگر سامنے رکھیں تو تین دن سے کم پہ قرآن پڑھنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود منع فرمایا یہ جو ہم اس قسم کی بڑی اولیا کی کہانیاں سناتے ہیں نا سوچ سمجھ کے ہمیں سنانی چاہیے کہ جی انہوں نے ایک دن میں قرآن ختم کیا وہ روز تین قرآن ختم کرتے تھے اللہ کا ولی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے خلاف چل ہی نہیں سکتا اس لیے ہم ایسی کسی روایت کو قبول نہیں کرتے تو یہ ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے اور علم الحدیث کے مطابق چیزوں کو دیکھیں آپ تو انشاءاللہ اللہ ابھی اللہ نے بڑا کرم کیا ہے زندگی کا کسی کو کیا پتا اس نے ہمیں زندگی میں پھر ایک دفعہ رمضان شریف دے دیا ورنہ اگر وہ چاہتا تو اس سے پہلے ہمارا وقت آ جاتا یہ رمدانہ میں نہ حاصل ہوتا اور یہ وقت آ رہا ہے اگر اللہ نے ہماری زندگی رکھی ہے تو ایک کمال موقع ہے اپنی بخشش کروانے کا آئیے ہم بخشش کروائیں اور بخشش کروانے کے لیے کوئی ضروری نہیں ہوتا کہ آپ ساری ساری رات ہی جاگے ایسا کوئی ضروری نہیں ہے آپ سارا دن ہر وقت جس وقت آپ خوش میں ہیں جاگے ہوئے ہیں اپنی زبان کو ذکر الہی سے اور درود شریف سے تر رکھیں بس ٹھیک اور اپنی استطاعت کے مطابق جتنا خدمت خلق کر سکیں بس ٹھیک اور روزے کی روح کو سمجھیں روزے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ سارا دن فاقا کیا جائے صبح بھی جمع کر کھایا جائے اور شام کو بھی جمع کر کھایا جائے پتا چلے جناب چھ چھ روٹیاں کھا گئے دس دس سموسے کھا گئے یہ روزہ نہیں ہوتا ایسا کھانا جو ہمیں پیٹ میں جانے کے بعد اللہ کی یاد سے غافل کرے اس کھانے سے بہتر ہے ہم نہ کھائیں اگر ہم اعتدال کے ساتھ سحر کریں اعتدال کے ساتھ ہم جو ہے وہ افطار کریں تو ہمارے لیے آسان ہو جائے گا کہ باقی جتنی دیر ہم جا کے ہوئے ہیں ہم مسلسل استغفار کرتے رہیں مسلسل سبحان اللہ پڑھیں مسلسل الحمدللہ پڑھیں بلکہ ہم تو کہتے ہیں تیسرا کلمہ پڑھنا شروع کر دیں سب کچھ ہی آ جائے گا بیچ میں اور ساتھ میں درود شریف جوڑ لیں اور اس بحث میں نہ پڑھیں گے کون سا درود درود شریف درود شریف ہے درود, درود ابراہیم ہی پڑھیں جو نماز میں پڑھا جاتا ہے کوئی اور درود پڑھنا ہے, کوئی اور درود پڑھے ان چیزوں پہ بحثوں میں نہ پڑے اللہ کے آگے حضوری پہ توجہ دیں رب کے آگے کھڑے ہوں تو یاد کریں حدیث جبرائیل کے اندر کیا کہا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل مین علیہ السلام کو فرمایا کہ احسان کا درجہ کیا ہے کہ نماز پڑھ تو ایسے پڑھ کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے اور اگر یہ نہیں تو کم از کم اتنا ضرور ہو کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے ظاہر کہ دیکھ رہا ان منوں میں تو نہیں ہوتا نا نے اللہ کو نہیں دیکھا نہ یہ آنکھیں رب کی ذات کو دیکھ سکتی ہیں اس پہ ایمان ہے سب اہل سننا کا لیکن وہ کیفیت تو ہو نا آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ اگر آپ میں یہ کیفیت آ جائے کہ آپ قیام میں کھڑے ہیں ہاتھ آپ نے باندھے ہیں اور فاتحہ شریف پڑھ رہے ہیں اور آپ کہتے ہیں ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تیری عبادت کرتے ہیں جب یہ لفظ ہم کہیں ہمیں ایسے لگے کہ ہم رب کے آگے کھڑے اگر یہ کیفیت آ جائے ہمیں آپ بتا دیں کتنی دیر آپ سکون کے ساتھ نماز پڑھ سکتے یا خوف سے لرزہ تاری ہوگا یا آنکھ سے آنسو بہیں گے یا کم از کم آواز پھر رائے گی یا اللہ تبارک و تعالی خوشی اطا فرمائے گا کوئی نہ کوئی کیفیت ایسی ضرور آئے گی کہ آپ کی نماز نماز نہیں رہے گی وہ خالص بندگی ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ موضوع ایسا ہے ہم بھی شروع ہوئے تو شروع ہی ہو گئے وقت کو زیادہ لے لیا اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے یہ تو بات ہے باتیں ایسی ہیں کہ بندہ کرتا رہے تو گھنٹوں کرتا رہے لیکن جمعہ کہہ چکے خیال بھی ہے وقت کا اللہ تعالیٰ ہم ازنو توفیق بخشے اور ہمیں ہم یہ ماہ رمضان بھی اس سے پہلے بھی اور اس سے بعد بھی رمضان شریف سے پیچھے کا یہ جو مہینہ ہے یہ بھی بڑا متبرک مہینہ ہے اس پہ بھی کثرت عبادت جو ہے اس کے اس کے بڑی فضائل ہیں تو اللہ تعالی ہمیں توفیق دے عزن دے کہ ہم یہ عجیب و خریب خرافات جو دنیاوی ہمارے ارد گرد پھیلی ہیں چاہے وہ معاشرے کی ہیں چاہے وہ سیاست کی ہیں چاہے وہ کسی اور چیز کی ہیں اس سے بندہ کو اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ نجات عطا فرمائے اور اپنے ساتھ جوڑنے کے لیے جو ہے وہ ہمیں ہدایت اور راستے سے نوازتے وہ <تصفح> صلی اللہ علیہ خل کے ہی و مولانا محمد و اصحاب ہی اجمعین بے رحمہ